امر انتظام میں فرماتے ہیں ارشاد فرمایا ولا کلو اور مت کھاؤ اموالکم اپنے اموال اپنے پیسے بینکم آپس کے درمیان بالباطل غلط طریقوں پہ یہ جو لفظ شاد فرمایا کہ ولا کلو اور مت کھاؤ ترجمہ تو یہی ہوگا لیکن اصل یہاں مراد یہ ہے کہ کسی کا مال بھی ہڑپ کرنا مال کو مت کھاؤ یعنی مت ہڑپ کرو مت غصب کرو مت چھینو بینکم کم آپس میں اپنا مال نہ کھاؤ یعنی ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ قرآن پاک میں ایسی چیزیں آتی ہیں جیسے وہ آیا تھا نا کیسے موسار صلاحت وسلام طلو انف سکم اپنی جانوں کو قتل کرو ذالکم خیر اللہ کم اندہ یہ بہت اچھی بات ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک تو مراد یہ نہیں تھا کہ اپنی جان کو خود قتل کر لو مراد یہ تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو وہ قتل کریں جنہوں نے شرک نہیں کیا ان کو جنہوں نے بچڑا بنایا اور شرک کیا ہے ایسی یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ اپنے مال غلط طریقے پہ مت کھاؤ مطلب یہ کہ ایک دوسرے کا مال بلاقلو اموال کو بینک بل اور ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقوں پر مت کھاؤ غلط طریقوں پہ مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال پر غلط نہ چاہے اس قبضہ یہ مت کرنا و تدلو اور تم سے بناؤ یہ ذرا غور کیجیے اس کے ترجمے پہ وہ تدلو اور تم اسے بناؤ بہا اس مال کے سے ذریعہ بناؤ ال الحکام حکمرانوں تک پہنچنے کا بےتاکلو تاکہ تم کھاؤ فریقن ایک گروہ کا من اموال الناس لوگوں میں سے ایک گروہ کا مال تم کھا جاؤ بال اسم گنا کے ذریعے ون تم تالمون اور تم جانتے پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اپنے مال یعنی ایک دوسرے کا مال غلط طریقے پہ مت کھانا اور تم اس مال کو ذریعہ بناؤ حکام بادشاہوں تک حکمرانوں تک پہنچنے کا تاکہ اس کے اس ذریعے سے تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو یہ گنا ہے اور تم جانتے ہو تو ترجمے میں بظاہر یہ پیش آتا ہے نا اشکال کہ اللہ نے یہ کیا کہا ہے کہ وہ تدلو بےا الحکام اور تم اسے ذریعہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا تو بظاہر معلوم سے حکم ہے کہ تم ایسے کرو لیکن آپ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جو لا آ گیا نا آج کے شروع میں ولا اور نہ تم کھاؤ ایک دوسرے کا مال یہی لا کا اثر پڑے گا وہاں پر بھی ولاقولو اموالکم بینکم بل باتلی ولا تدلو بہا اور نہ ہی تم اس کو کرو اردو میں جیسے کہتے ہیں کہ صاحب نہ آپ یہ کھانا کھائیے نہ پانی پیجئے تو دو مرتبہ نہ کا استعمال کرتے ہیں نہ کھانے کی بھی نفی ہو گئی پانی کی بھی لیکن عرب ایسے نہیں کہتے عرب کہتے ہیں کہ کھانا کھاؤ پانی پیو تو وہ کلام میں اگر مربوط کلام ہو تو پھر تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو لا ہے نا یہ جو نفی تھی کھانے پہ بھی ہے پینے پہ بھی ہے اور اگر درمیان میں آ جائے وقفہ کہ مت کھانا کھاؤ یہاں پہنچ کے ورف چپ ہو جائے اور کہ پانی پیو پھر وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پیو تو یہاں درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے اس لیے یہاں پر لا یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آیا تھا نا بلا یوتی کو ہو یہ آیا تھا نا ابھی ایک ایک رمضان کے سلسلے میں تو ہم نے کہا یہ لا اس میں اسے مفسرین اور لغت والے کہتے ہیں کہ یہ لا مقدر ہے مقدر کا مطلب خود اندازہ کرنا پڑتا ہے اسے لانا پڑتا ہے عربوں کا کلام اگر آدمی کی شناسائی اور واقفیت نہ ہو تو پھر آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے تو یہ مقام آپ دیکھیں ولاقلو ام والم بینکم بل اور ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں پہ ہڑپ نہ کرو ولادلو بہا ال الحکامی اور نہ ہی تم اس مال کو ذریعہ بناؤ ادلا کہتے ہیں عربی میں ڈول ڈالنا کنویں میں ڈول ڈالنے کو ادلا کہتے ہیں اس کے ذریعے آدمی کیا کرتا ہے پانی تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح مال کے ذریعے سے ال الحکام تم بادشاہوں تک رسائی حاصل کرو اللہ نے کہا یہ نہ کرنا جاتے ہوئے کسی افسر کے لیے کوئی گفٹ لے گیا تاکہ وہ ذرا خوش رہیں کہ امریکہ سے یہ چیز آئی ہے اور پتہ اس دن چلے جب اگلی درخواست اس کے بعد پیشوں کے ساتھ وہ پلاٹ فلا جو ہے فلاں کا وہ میرے نام ذرا کر دیجیے گا یہی ہوتا ہے نا پیسہ ایسے ہی حکمرانوں تک پہنچتا ہے اور پھر حکمران دوست بنتے ہیں اور پھر وہ جو ظلم سے پیسہ انہوں نے کمایا ہوا ہوتا ہے اس کا بھی حصہ پڑ جاتا ہے اللہ نے کہا ہے کرنا لیتا کلو کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ تم کرنے لگو کھانے لگو لینے لگو کھانے سے دونوں جگہ مراد یہی ہے کہ ہڑپ کرنا اردو میں یہ بڑا اچھا لفظ ہے ہڑپ کرنے کا مطلب یہ کہ سارے ہی چیزیں کور کر لیتا ہے جتنی بھی گڑبڑ ہے مال کی تاکلو فریقم والے تا تم لوگوں کے مالوں میں سے کوئی حصہ تم نہ لینے لگو بال اسم گناہ کے ساتھ دیکھا ہے اللہ نے ایک دوسرے کے مال کی کتنی حرمت بیان کیا ہے کتنی عزت بیان کیا ہے کہ کسی بھی آدمی سے مال لینا اس کی مرضی کے بغیر یہ جائز نہیں وہ تم تو اور تمہیں علم بھی ہے جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ایک تو یہ کہ کسی کا پیسہ آ گیا آدمی کو نہیں پتا چلا اللہ سے معافی مانگ دیتا ہے پیسے لوٹا دیتا ہے اور طریقے بھی ہیں اور ایک یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کے ایسی حرکت کرے کسی کے مال کو لوٹے خدا نے کہا ہے نہ مال لوٹنا ہے نہ ان ذرائع کی طرف جانا ہے جن کے ذریعے مال لوٹا جاتا ہے حکام تک پہنچنے سے منع کر دیا نا یعنی اس نیت سے بادشاہوں اور حکمرانوں تک نہیں جانا کہ تم ان کے پاس مال پہنچا کے مزید مال ان کے ذریعے سے بنانے لگ جاؤ یہ نہ کر